لیکن اس کے برعکس امن قلع عقل ہو اور وہ شاید جس کا کھانا کم ہو یعنی جو کم کھاتا ہو تو کل شروع ہو تو اس کا پینا بھی کم ہوگا یعنی وہ کم پیے گا امن کل شروع ہو جس کا پینا کم ہوگا جو کم پیے گا تو یقیناً جو ہے قلع نوم ہو اس کا جسم باری نہیں ہوگا شخل نہیں ہوگا تو اس کا نیند بھی کم ہوگا تو امن قلع نوم جس کا نیند کم ہوگا تو فائدہ یہ ہے کتبہ منت طائبینہ